إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هابينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوننا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد قاد قوزا عظيما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 وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنب عرضها السماوات والأرض قعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والذراء والقاضمين لغيدا والعافين عن الناس والله يحب المحصمين بذل قانبين نوجوان سافيو <تصفيق> حديث مسجد یہ سورہ عال عمران کی ہم نے دو تین آیتیں پڑھی ہیں آیت نمبر ایک سو تینتیس چونتیس پینتیس اور چھتیس تک یہ مضمون بیان کیا گیا ہے آج انہیں آیات کی روشنی میں کچھ باتیں کہی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب پروائے اسلام میں اسلام کی بڑی پوریاں جو ہیں اسلام میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت بیان دی گئی ہے ان میں ایک ہے اب و اپنے ساتھ کسی نے زیادتی کیا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ ظلم کیا انتقام لینے بدلہ لینے کا آپ کو اختیار ہے لیکن معاف کر دینا درگزر کر جانا صبر کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے رب العالمین شا فرماتے ہیں وہ سارے اوا مغفرت و جنتی میں ارتح سماوات اے مسلمانوں اے مومنوں اس جنگ اللہ تعالی کی مفرت اپنے رب کی مفرت اور بخشش ایسے اعمال کرنے میں جلدی کرو جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی نفرت اور بخشش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقارب حاصل ہوتا ہے وہ جن دن اردما واس اور اس جنت کو بھی حاصل کرنے کی جلدی کرو جس جنت کی لمبائی چوڑائی اللہ تعالی نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمین کے برابر بنا رکھا ہے یہ جنت کوئی معمولی جنت نہیں ہے بہت بڑی جنت ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ صلاب شاہ رشا کرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا ہوگا جہنم میں جل جل کر کے آج آ چکا ہوگا تو کہے گا رب کہ آپ اسے جہنم سے نکال لیں طرح باہر کھڑے کر لیں تاکہ جہنم کی آگ اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں اللہ رب العالمین اس کو نکالیں گے نکالنے کے بعد کچھ دیر تک تو صبر کرے گا لیکن وہ دیکھا کہ دیکھ سامنے سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں تو کہ بڑی طبیعتیں سے کہیں بخاری جن کا خرا کام بتا رہے ہیں دو بندہ العالمین یہ بڑی آدیشان ٹھنڈی ہوا شروع آ رہی ہے یہاں کھڑے ہونے کے بجائے رب العالمین ہم کو وہاں کھڑے ہونے کی اجازت دے دے تو ساری گرمی ہم سے ساری گرمی سے ہم محفوظ رہ جائیں گے اللہ رب العظم فرمائیں گے اگر تو یہ وہاں تک پہنچا کہ اگر پھر کوئی سوال کرے گا تیری ذات کی قسم کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتے کہ ٹھنڈی ہوائیں ہم کو مل جائیں کہیں جہنم میں چل رہا تھا جہانند کے بعد ایسی خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں مل ملیں اس کے بعد کیا ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جب وہاں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوائیں خوشبودار ہوئے لیتا رہا پھر اس نے ذرا اٹھا کر کے ہینڑی دیکھی تو وہ جنت اس کو نظر آ رہی ہے اب جنت میں لڑکا جاتا ہے رب پورا بس وہاں باقی ہونے کی جانت دے دے مجھے کوئی جنت میں ٹھیکانا سونے کی رہنے کی جگہ بس کھڑے ہونے کی جگہ بھی جائے اللہ فرماتے تو پھر سوال کرے گا اللہ یہ آخری سوال ہے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کریں گے رب فرماتے جا جنت میں داخل ہو جا اور جنت میں کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہاں اپنی جنت میں چلا جا تیرے لیے جنت ہے جاتا ہے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی جگہ اس کو خالی نظر نہیں آتی پلس کر کے آتا ہے اور کہتے کد اخد منا سے رہو آپ نے تو فرمایا کی جنت میں جا کر کے اپنے اپنی ٹھکانے اور اپنی جنت میں ہم رہے کد اخا سنا سے رہ سارے لوگوں نے اپنی اپنی جنتیں لے رکھی ہیں ہمیں کہیں پڑے ہونے کی بھی جگہ جنت میں موجود رہی ہے اللہ تعالیٰ حق پڑھتے ہیں اور پرماتم چھ اچھا بتاؤ جتنی بڑی دنیا تھی جتنی بڑی جنت مل جائے تو خوش ہے بربر آدمی سے طرح لال آدمی ہر بندہ کا طرح آدمی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آ رہا ہوں اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی دنیا کے برابر جنت کہاں سے دے, دے گا اللہ نے دو دنیا کے برابر دے دے تک اللہ تعالیٰ بندہ بڑا پریشان اس کے ذہن میں آتا ہے اور کہتے کے مداح کرتے ہیں ایک جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں دنیا کو دو گنا اللہ فرماتا تین گنا اللہ اکبر بندہ آج ہی کاقت ہے اللہ تیری بردی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مست نہ کا مستر ہوں لا مست اللہ تعالیٰ دس مرتبہ فرماتے ہیں جب دنیا کی دس گنا برابر جنت تجھے دی جاتی ہے اتنی بڑی پھر آپ نے فرمایا وغالہ اہلی جنت سب سے چھوٹی جنت والا یہی انسان ہوگا تو میرے بھائیوں اتنی شار جنت حاصل کرنے کے لیے رب آدمی فرماتے ہیں وہ اے جنت انو وہ آمال جلدی جلدی کر لو جتنا جتنے جلدی ہو سکتا ہے وہ امال کر لو جس سے تمہارے کی مفرت ہوتی ہے اور اس جنت کو آتے کر لو گے بنا کی برکت سے جس لو جنت کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمینوں اور, آسمان اور آسمانوں سے برابر ہے اللہ دیئے اور للمتقین اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو سکوا نصیب فرمائے اور جب تکوا آ جانے کے بعد مومن متقین میں شامل ہو جاتا ہے تو اسی کے لیے جگت تیار کی گئی ہے اب متقین ہے ایک اور اللہ کا احساس بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین وہ ہیں متقین کی علامت اور متقین کے صفات اور خوبیاں یہ ہیں نمبر ایک الدین وا جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے ہیں خوشحالی ہو یا سنگھالی ہو آمدنی برابر ہو رہی ہو یا حالات نہ تبدیل ہو جائیں اور حالات اس کے پہلے جیسے خوشحالی کے نہ رہ جائیں لیکن ہر حال میں ہر وقت اپنے حساب سے وہ خرچ کرتا رہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا متقی کے لیے کہ اگر اس کے پاس مال آتا رہے تو خرچ کرے ہر ہو جائے تو خرچ نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقب کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ہر حال میں چاہے خوشحالی ہو یا سنگھالی ہو تنکھ دست ہو یا خوشحال ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زیادہ ہے تو زیادہ دیتے ہیں اور کم ہے تو کم دیتے ہیں لیکن کبھی انفاق فی سبیل اللہ سے ہاتھ نہیں روکتے نہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد بناتے ہیں ان سے پورا شرا سر وہ ان کا یہ کن تیار کی گئی ہے متقین کے لیے اور متقین ہے کون انارا منگواتے ہیں عن الناس نام ول محسن یہ تین خوبیاں اور بیان کی گئی ہیں ایک خوبی تو یہ ہے ول کا جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پگالتے ہیں اپنے غصے میں آگے سے باہر ہو کر کے کسی سے انتقام نہیں لیتے جو منہ میں آئے کہ وہ نہیں کرتے جو دل میں آئے کر ڈالے وہ ایسی حرکت نہیں کرتے بلکہ ورزش کا دین انہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو غصے پر قابو پاتے ہیں اور غصے کو بھی ڈالتے ہیں اور صبر اور سے کام لیتے ہیں میرے بھائی بہت بڑا فریدہ ہے اور بہت بڑی اسلامی تعلیم ہے کہ آپ کوئی غصہ دلا دے یا کسی کی بات کسی کی حرکت اور کسی کے گفتار کردار یا سوتی کی بنا پر آپ کو غصہ آ جائے تو اس وقت کوشش کرے کہ غصے کو پی ڈالے اور غصے کو جو انسان پی ڈالتا ہے سنر بھی داؤن کی روایت ہے نبی علیہ رہے سب رشا بنواتے ہیں من کا واما بھائی رنگ جو مرد مومت غصہ آیا اور غصہ اگر آدار وہ ادارن آتا ہے انتقام بھی لے سکتا ہے اور پدڑا بھی چکا سکتا ہے لیکن جب اس کو غصہ آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنی کے لیے وہ غصے کو پی لتا ہے آپ رشا کرواتے ہیں جس شخص کو غصہ آیا اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے سامنے والے سے انتقام اور بدلہ بھی لے لیتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پیڈانا تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے انسان کو نہ بلائیں گے اور وہ آدمی جب آج جب آ جائے گا تو اسے حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ جہاں تک تمہاری نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک کے پورے جنک کی بیٹھی ہوئی ہے تو غصے کو پی ڈالا تھا اس لیے غصے کو پی ڈالنے کے وقت ان ہوروں میں سے جو ار تجھے پسند ہو اس کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جا یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو غصے کو پی ڈالے لیکن ہم کیا کرتے ہیں غصہ آنے کے پہلے دھمکی دیتے ہیں بھائی غصہ نہیں پلانا بندہ ہم سے پڑا کوئی نہیں ہوگا اور بڑا رستم خان سمجھتا ہے اپنے کو یہ دھمکی دے کر کے جنت کے ہوروں سے محروف اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے اور دھمکی دے کر کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بڑا غصے والا اور اپنے اندر یہ کمال سمجھتا ہے یہ کمال نہیں ہے یہ ایک کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے لہدوس نے ساتھ کہ غصہ آئے تو غصے کو بھی ڈالو یہ کمال ہے اور غصہ آ غصے کو پی نہ سکے آپ کے اندر جو جذبات انتقام کا کا ابھرتا ہے آپ اس پر قابو نہ پائیں یہ اس دلی شریعت میں قرار دیا گیا ہے پہرمان وہ ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو پگا لے اس لیے آپ نے ساتھ نمایا ارے لوگ اطدرون ہمارے سورا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا پہرمان اور سب سے بڑا ہمت والا کون ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان ہم وہ انسان ہے جو اچھا سارے علاقے کے پہلوانوں کو شکست دے دے اور سب پر مارک جائے آج فرمایا نہیں یہ بڑا پہلوان نہیں ہے اصر سرہ اصر کل رسورا اصر کل رسورا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور غصہ بھی جلال و شمال پر پہنچ جائے اس کے چہرہ سرخ ہو جائے لیکن پھر بھی اپنے غصے کو پگارا سب سے بڑا پہلوان یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقا زمین کا نمبر دو وا تین الگ اس کو داف کر دیتے ہیں کبھی انتقام نہیں لیتی جو انتقام لینے سے بات پڑھتی ہے اس طرح پڑھتا ہے جھگڑے اور ہوتے ہیں دست بارہ تو تب پورے نیتہ بتاتی ہے اسی لیے اسلام نے نقبت دلائی ہے کہ سبر کبر اور سامنے والے کو وا نار یہ اتنی بڑی سنگت دنیا کی دس گنا برابر جنت جو تیار کی گئی جی ہے اللہ فرما ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں اور متقی کی نثال یہ ہے کہ وہ ناصین وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لوگوں سے درگر کیا کرتے ہیں وہ جو ہے پل موشری اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے فلائی کرنے والوں سے بڑی محبت کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تینوں خوبیاں پیدا کر دے ان کی کی اللہ تو ہی ہے غصہ آ جائے تو غصے کو بگا لیں سامنے والے سے غلطی ہو آپ اس سے اس کو معاف کریں درگزر کریں انتقام لینا ہی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو معاف کر جائیں آپ ہزار جانتے ہیں فتح مکا کے موقع پر یہ ہے پہلوانی یہ ہے ہمت یہ ہے شجاعت اور یہ ہے کمال دس ہزار فوج لے کر کے فتح متا کے موقع پر نمی رہے پراسنا دس ہزار صحاب کو جس میں آگاہ کر کے, کے سالار موجود ہیں ایک طرف خالد بن المزید موجود ہیں دوسری جانب غالب بن آپ موجود ہیں اردا درجے کے دنیا کے سیدھے سالار موجود تھے اور دس ہزار فوج لے کر کے داخل ہوئے اور پورے مکے کو جب محاصرہ کیا مکے والے ہتھیار کر دیے جب آپ نے پوچھا آپ کے سامنے لوگ اکٹھا ہوئے تو اس میں وہ لوگ بھی تھے وہ تعلیم بھی موجود تھے جنہوں نے جب آپ سجدے میں گجاتے تو آپ کے اوپر بوٹ کی وھڑی لا کر کے رکھ دیا تھا وہ اپنی آپ موجود ہے آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود تھے جو راستے میں اپنے کاٹے بچھایا کرتے تھے وہ ظالم کافی بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی سیخ رسی اللہ تعالیٰ پر چمخا حج رکھ کر رہی اس موقع پر آپ انتقاب لے سکتے تھے اگر کرتے تھے یہ دس ہزار صحابے کام سارے کافیوں کو کچھ کر کے ان کا, ان کا, ان کا کام کمام کرتے تھے آپ نے ساتھ کمایا اپنے جانا ساروں سے نہیں پوچھا اپنے صحابہ سے نہیں پوچھا اپنے سیدھے سے نہیں پوچھا ان کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو بلکہ سب کو خاموش رکھا سب کی کروانے باہر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کے کیسا ہو ان کو گرفتار کرو ان کی کدنے مارو ان کو قرآن بناؤ اور ان کی عورتوں کو بالیاں بناؤ صاحب کلاب یہ انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ نے ان تمام کافلوں سے پوچھا ذرا اے کافلوں ارے چمپنا تم بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا ذرا بتاؤ تم کیا ساتھ ہم تمہارے ساتھ کافی سبو کریں گے تمہیں قطر کریں گے یا تمہیں تمیر میں دفنا دیں گے یا تمہیں بنائیں گے اور کنا بڑھائیں گے یا تمہیں لگا کر کے مدینہ تک لے کر کے چلیں گے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے سارے تعلیموں نے نکال چکا لی سب چکا لیا اور کہا کہ آپ آپ سے اچھی امید ہے ویسے آپ کی جو مرضی ہو آپ کریں آپ میرے ساتھ ہیں سن لو ایم اے تمہ جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہمارے سہاور کے ساتھ ظلم کیا ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا جنہوں نے میرے ساتھ بچائے سن لو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے تمہیں سے سب بڑا ذات کر دیا کسی کو بھی نہیں بنا تھا کہنا تھانا اراد کرنا تھا اگر چاہے کہیں جانا چاہتا ہو کسی کے گھر میں جانا हो ہو उसे اسے देते دیتے ہیں اتنا करना کرنا تھا اس को کا سر گزر کا معاف کرنے کا انجام یہ आप آپ نے دشاس روایا پن دوست رکھا اور الحمد اللہ امام تروی رحمت اللہ نقل کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالانہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا امی جان آپ ذرا بتائیں کہ نبی علیہ سراب شام کی اخلاق کیسی تھی آپ کی آدھا آپ کے اخلاق آپ کی کٹوتری طریقہ کیا تھا آپ نے شاہ فرمایا یکن ورا لم یکن رقو ولا یس دیو ورا یو دیو سکے ورا چڑیا ہوش بہو ارے نبی رہے فراستان کی آدھات آپ کی سیرت آپ کے اخراط کو اگر تم معلوم کرنا چاہتے تو سن لو نبی رہے فراستان کبھی بے حیائی کا کام نہیں کرتی تھے کبھی بے حیائی کی بات نہیں کرتے تھے ورنہ فسٹ اور آپ کبھی بکل بطور مذاق کے بھی کوئی بے حیائی کی بات اور بے حیائی کا کام نہیں کیا کرتے تھے نمبر تین ورنہ سواخت نبی رہتا شام چیخنے چلانے پارلروں میں لوگوں میں کھڑے ہو کر کے شور بھی نہیں بچایا کرتے تھے نبی رہتر آسام کی بڑی خوبی تھی بال آج اس سے سیاح زندگی میں کبھی نبی رہتراسام نے برائی کا بدلا برائی سے بھی دیا ہے یہ آسان خراب تھا حرف نے کسی پر شل کیا تو آپ کے سرم کا بدلہ دل سے نہیں دیا آپ پر کسی نے زیادتی کیا تو آپ نے کبھی زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیا اگر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی میں نبی نے اپنا کبھی انتقام کسی سے نہیں دیا ہے دنیا میں نبی رہی سل آستان کے اخلاق اخلاقی ریکارڈ قائم ہے اسی لیے احتیاط رضی اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا بدلا برائی سے نہیں دی. کرتے یاد کرتے ولا کنیا کوسفا ولا کنیا کوسفا لیکن علیہ تاسام معاف کر دیتے تھے ادھر ادھر کیا کرتے تھے مولین نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اسناد اس کے سارے بڑی خیر و برکت رکھے ہیں حدیث کی روایت کو واقعہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ الحثراسان کی نماز سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ ال کی نماز سیکھی اخراج سیکھا دیو سی سیکھا آداز سیکھا اب ادھر کرنا سیکھا ان کے کردار کو دیکھو اولن تو صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس علی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بڑا اخن اوش قسم کا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں آیا آنے سے بعد گئے تھا اس کا بھتیجا عمر فاروق رضی اللہ کی مجلس میں برابر آیا کرتا تھا اپنے بھتیجے سے کہا بیٹھے تمہارے عمر فاروق کے بڑے اچھے تعلقات میں ہماری طرح ملاقات کرا دو بھتیجے نے ایسے کی ملاقات کرا دیا بھتیجہ بے تارہ پھنس گیا فاروق رضی اللہ تالانہ کے سامنے آ رہا آتے آتے ہی تعلیم کہتا ہے عمر یا عمر محتو تین ولاقل این عمر اس سے سالم انسان میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہو جس کا عدل انشاء آج دنیا میں جس کا ریکارڈ قائم ہو ایک بالکل معمولی قسم کا آدمی آتا ہے اکرم چٹس میں کا اور آگے ہی عمر فالوگر نکلنا ہو تاران ہو کو بھاوی بچیس نے کہتا ہے اس ابھی ان مل بھی نہیں کہتا فاروق کے اوپر جب اس نے انتظام لگایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گستے میں آئے اور درہ بازو سے رکھا تھا اٹھایا درہ اور کھینچا آج اس کا دماغ بالکل سیدھا کر دیتے اب کبھی ایسا انتظام نہ لگا تھا لیکن بھتیجہ بے چارا پریشان ہو گیا یہ مجھے چاہتا یہ دماغ ہمارا چٹا اگر یہ یہاں مار کھائے گا امر فاروق اب چھوڑنے والے نہیں ہیں عمر فاروق کو جس پی कर کر دیں گے لیکن یہ واپس جائے گا یہ نہیں کہ ہماری ہے عمر فاروق پر الزام لگائے और بدنام کرے گا اور ہمارے بجے ہمارا ہے بہت پریشان ہو گیا جب کوئی بات اس کے سمجھ میں نہ آئے ہمیں گے اس نے سوچا ہم کو اگر کوئی چیز ان کے بچے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو صرف پرانے پاک کی ان کو پتا کر سکتے ہیں اٹھا بھتیجا ہر کدل ستا اس کو آپ کو مارکیٹ پورا ساپ اپنی نتی کو دیکھا ہے وہ رات بڑھائی سے رک سکیں وہ آدی سے ابھی کیا ہے اور کدھرتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں شہ قرآن بات کی آئے سنی اس کی انتقال کے نارم سے خلاف ہے بربت ہے خلاف آخر ہے ندی کی سورکیا کراف ہے عمر بھارو تھے شیخ قرآن پاک کیا ہے سنی کا رکھ دیا اور ساجہ اس کو معاف کر دیا میرے سہیو اب ادھر کدھر کے کام ہو نبی میرے ساتھ فرماتے ہیں ایک فنون ایک لوگ تم پہلو کے ساتھ رہو تم خان تمہارے اوپر کیا جائے ایک جو فر رکھو اگر تم لوگوں سے بات کرو اللہ تعالیٰ تم سے بات کری اگر تمہیں لوٹے میں پانی لے کر کے آیا حل پہ اسے حسم اللہ تعالیٰ آپ اور ودو کر رہے ہیں ہاتھ سے, سے لوٹا گرا اور گرتے وقت پانی کی ساری ہر فردی اللہ تعالیٰ کپڑا بھی خراب چہرہ بھی خراب اور باغ راج کے وہ کرنے لگی اور اس کی چوٹی داخل تک خود ٹیچر پانی کپڑا بھی پڑھا بھی پہنچا ساری چیزیں بڑے اس سے نکو کر کے دیکھے اور سوچا کہ ذرا ٹنکا دے کر کے مزہ نہیں اتنے میں وہ نوکر اور سوچتا ہے اب آکا سے بچنے کا دوش جانا نہیں اس نے کہا آقا یا آتا. اے ہمارے آکا اللہ کا راج کا سناتے ہیں وہ ہے وہنا تھا اور ہم نے اپنے گستے کو پی مارا جب گستا پیڑ ہے چہرہ نارمل ہو گیا تو کہتا ہے اللہ نے مستبوں ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں تھوڑے سارا سوچ رہے ابھی تو, تو ایسا لو کل جا رہے ہیں یا نکال تو کہتا ہے پوری اللہ تارا فرماتے ہیں مستیبوں ہیں جو معاف ادر گزر کر دیتے ہیں اس نے کہا نے کہا اللہ کے مسئلہ کرا جہاں نے اسے معاف کر دیا گستا بھی پگا دیا اور ساری انگریز آرام پر برآمد ہو گئے تو کہتا ہے بیان کی ہے جنت کیوں کی خود پہنچے گی یہ کام کرنے والوں سے لال بڑی محبت کرتا ہے ہنس پڑے اور روکیہ میں نے تیرے ساتھ کیا اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا سوالات ہو جانے کے بعد خوشی تو بہت ہے لیکن سوچتا ہے کہ اب نوکری کروں کہیں کھیتی باڑی کروں ہمارا رک ہمارا کاروبار اور روٹی روٹی کیسے چلے گی وہ سوچ کر کھڑا تھا کامیاب کروں ہم نے گستے کو کی ڈالا کیونکہ ہمارے رقم پرواز سنایا کہ کمال یہ ہے کہ گشتا پی ڈالو کر دو اور احسان کرو ہم نے گشتہ کی جانا تجھے پاس پاس پر بیٹھے گرفتار کیا ابھی دوسری دو دو روزی کا معاملہ تو تیری گرام ہی جتنا کے لیے ملتا تھا اس کا کبچ تیری زندگی بھر میرے بنانے سے ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آرات عمل کرنے کی توسیع کی فرمائی ہے ہم نے جو بیمار ہو شاید فرمان آپس میں پیدا کر دے اب کو دلو ہمارے پیدا کر دے انتظام بیٹا جو شیخان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے اس آرات کی خوبی کرے ہے اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہم سب کے پیدا کر دے ادار جو بیمار ہو ان کو شفایت کو جو کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان آج ہے نا کارا اس کی پریشانیوں کو دور کر جو بیمار شکار ادا کرنا جو برے سکتے ہیں لاکارا کو ہدایت میں لگا دی اور إثناء في الثمان فهي قوميا أما لا يستفى إلى تربية اللهم تفر للؤمنين والؤمناء والمسلمين والمسلمان رباد الله رحضكم الله إن الله يحضروا بالأبل والجهدان وإن تاريب القربى وإذا أقمي البحشات والمجدر والبسر يجعلكم تذكرون ونقروا الله يحضركم ونقوه يترب لكم ونقروا